شمنکاتہ متوسین مجید تمام خوران اور میران شہید میں موجود تمام خوران اور باقی سامیں سب کو ایک بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاف کروا میں سے باب القساس دس نمبر چار ہیں یہ پیج نمبر دو سو تیس کا جو ہے دوسرا پیراگراف سے شروع ہو رہا ہے کل کو قتل کے تین قسموں میں سے پہلا قسم جو قتل امد مح سے خالص عمدی ہے وہ کیسے واقع ہوتی ہے کون سے قتل کو قتل آمدی کہا جاتا ہے یہ آپ کو بیان ہو گیا ہے جی اب ابھی یہی قتل آمدگی کے بارے میں فرماتے ہیں ولا اگر ثابت ہو جائے قتل بشہود گواہوں کے ذریعے ہاں جی قتل میں دو گواہ این شاید عادل نکافیے اگر ثابت ہو جائے قتل گواہوں کے ذرے سے تو فل الحاک میں پھر تو حاکم اسلامی کو قاضی کو ہنجائز سے یقت اللہ ہو کہ وہ جو اس کو قتل کریں حاکم کے لیے جب گواہی سے گواہوں گواہ کے ذریعے سے قاتل ثابت ہونے سر میں حاکم کے لیے جائز سے یقت ہو اس اس قاتل کو قتل کریں لیکن کب اس وقت ان طلب تل والا سات اگر طلب کرے ورثہ یعنی اس مقتول کے وارثات طلب کا قواد کے ساس کو قوت بولتے ہیں ہاں جی کہ ساس و قوت ایک چیز سے اگر وہ لوگ طلب کریں وہی اس بندے سے قاتل تو ثابت ہو گیا قاتل مشخص ہو گیا تو اس صورت میں جو ہے قاتل کو جو ہے ہاں جی اگر طلب کے ان طالباتل وارث القاد اگر وہ قاتل کہ جو مقتول کے جو ورثہ ہیں وہ طلب کریں حاکم سے قصاص کا تو حاکم جو ہے قصاص لے لیں گے اس ساز کو قتل کے عوض میں قتل کریں گے لیکن اگر مقتول کا جو ورثہ ہے قصاص تو ہاں جی قاتل قاتل تو ثابت ہو گیا لیکن وہ لوگ طلب کریں وائن طالب دیا تھا وہ لوگ قصاص لینے کو معاف کر دیں لیکن دیت طلب کریں ہاں جی وائن طالب اگر وہ دیت طلب کریں خوشاً اگر اس مرنے والے کے مقتول کے جو ویسا چھوٹے چھوٹے بچوں ہوں ہاں جو لیکن ان کے لیے کھانے پینے کی چیز چاہیے تو ساز لینے سے تو ان بچوں کی زندگی تو نہیں بنے گا لہٰذا وہ قصاص لینے کے ہے بھی اسلام میں یہ جو قصاص ہے نا حقیقت میں دیت جو ہے دیت رکھا ہی اس لیے, اس لیے کہ اس کو چونکہ گھر کے, کے سربراہ کوئی بھی مر مارت شاک مارتے ہیں گھر کی معاشیت بالکل تباہ ہو جاتی ہے خدا کے معنی سے ملے آج اس کے لیے دیت زیادہ رکھا اس وجہ سے تاکہ ایک عرصہ جو ہے ان کی زندگی کی مشکلات راستے میں آنے تک گزارا ہو جائے اس لیے تو میں کہتے ہیں اگر وہ لوگ احساس اور قوت کا مطالبہ نہ کریں بلکہ طلب کریں ورثہ مقتول کا دیت ادیت طلب کریں بولے ہمیں دیت چاہے بولیں تو فوج وال حاکم تو ہے حاکم اسلامی پر قاضی پر یہ واقع امام پر یہ اخذہ دیا تھا یہ کہ لے لیں دیت من القاتل قاتل سے دیت لے لیں وہ ادا ہوا اور پھر اس کو ادا کریں لل ورثہ کو قاتل سے جو ہے ہاں جی دیت لے کر مقتول کے ورثہ کو حاکم پہنچا دیں یعنی یہاں حاکم ان سے لے لیں تاکہ وہ لے تو لال نہ کریں مقتول کے ورثہ کو پھر پریشانی میں نہ ڈالیں آگے دوسرا مذہب اور متیں ومن قتل اگر کوئی شاخ قتل کیا جائے امن قتل وہ شاید جس کو قتل ہے کوئی شاع جو ہے قتل کیا جائے لیکن ولا وارث اللہ اس سے کو کوئی وارث نہ ہو تاکہ اس, اس کے اس کے بارے میں حاکم کے سامنے آ کے اس سے اس کی کے ساس کا مطالبہ کرے یا دیت کا مطالبہ کرے ایسا کرنے والا کوئی وارث نہیں ہے وارث اللہ سے کو کوئی وارث نہ ہو یا دوسری شعب افغان یا وارث ہو یعنی ولم یا لیکن وہ ابھی بالغ نہیں ہیں نابالغ بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں تو ایسی صورت میں خلیل امام تو امام کے لئے جائش آئیں یق اللہ و امام خود اس ولی بن کر اس نابالغ بچوں کا ولی بن کر ہاں جی وہ ان کو قدر کرے پہلے جو صورت جس کا کوئی وارث نہ نا نابالغ وارث بھی نہ ہو تو وہاں امام ہی کو قصاص لینا ہے ڈن ہے امام سے قصاص لیں گے ہاں جی لیکن جو یا امام اس سے ہاں جی گے تو کس کو دیں گے تو قصاص سے لے لیں گے لیکن جو ہے اور اگر نابالغ بچے ہوں تو یہاں امام کے لیے اختیار ہے کہ ان کی طرف سے امام اس اقسال لے لیں حالِ المام امام کے جائس آئی اقت اللہ کو قتل کرنے بھی جائز ہے اور یہ یا نہ بلکہ اس کو قید کر لیں اِن اب لوگ وارث یہاں تک کہ وہ بچے نابالغ بچے بالغ ہو جائیں یہاں تک کہ بالغ ہو جائے وارث جو نابالغ بچے تھے وہ وارث وہ بالغ ہو جائیں اول ورا اگر ایک بچہ ہے تو وہ بالغ وارث ہو جائیں اول وراست یا کئی وارث ہیں کئی بچے ہیں سب چھوٹے نابالغ ہیں تو وہ سب بالغ ہونے تک انتظار کریں اور اس کو جیل میں بند کر کے رکھیں پھر پھر یہ لوگ جو ہیں جب بالغ ہونے کے بعد آپ ان کی مرضی فائیو طالب کی کہ آپ ان کا اختیار کیے یہ لوگ کے کا مطالبہ کریں ابھی دیتا یا دیت کا مطالبہ کریں وہ ہاغ رکھ دیں اور یا افغان یا وہ لوگ معاف کر دیں کیونکہ تینوں صورتیں اسلام مجاز سے ماں قاتل کے حوالے سے معتول کے ورثہ کے لیں قصاص لینا قصاص کے صورت ہے قتل عمدی ہے تو قصاص لینا چاہیں قصاص لے سکتے ہیں قصاص کو معاف کر کے دیات لینا چاہیں دیات بھی لے سکتے ہیں یا یعنی نہ دونوں معاف کر دیں بالکل معاف کر دیں کوئی چیز نہ لے لیں تو پھر یہ بھی ان کو اختیار ہے آج ہم بتائیں ومن وجو عالقوۃ اب وہ شخص جس پر قوت واجب ہو گیا یعنی قصاص واجب ہو گیا ایک بندہ جو قاتل تھا اس پر قصاص واجب ہو گیا قاتل ثبوت ہو گیا تو اس صورت میں جو ہے قاتل ثبوت قصاص ثابت ہو گیا ہاں جی کیونکہ دو گواہ نے انی گاہ شاید گواہ دے دیا اور گواہ بھی صحیح تھے ہاں جی شرعت شرائط پائے جاتے تھے تو پھر جو ہے اب قصاص جو ہے سایہ خود نے اقرار کر دیا تو قصاص جو ہے اب اس کے ہاں میں ثابت ہو گیا تو امن واجب وہ شاید جس پر قصاص واجب ہو گیا ان عف اور اگر اس کے کئی وارث دو تین ہیں مقتول کے تو ان میں سے اگر کوئی معاف کر دے ان عفا اگر اس قاتل سے معاف کرنے واحد المن الورث وارثین میں سے کوئی ایک عف شامل یعنی وہ معاف کر سکنے والے بندے تھے تو ایسی آف کیا جو, جو اس کو حق پہنچتا تھا معاف کرنے کا اور اس کی معافی اس بندے کو شامل ہو جاتی ہے جیسے مثلا ایک باپ ہیں اس کے دو تین بیٹے ہیں تو بیٹے جو ہے بیٹے بیٹوں کے ایک بیٹا بھی معاف کر کیونکہ وہ اسی حساب سے باپ کے ہاں جی وارث ہونے کے لحاظ سے اس کے آف اس میں شامل ہے لیکن وہ اپنے حصے کو معافی کا حساب ہوگا تو آف ان شامل یعنی ایسے آفو جو شامل ہیں یعنی شرن وہ آف و نافذ ہے وہ صحیح ہے یعنی جان لکھا ہے کہ ورثہ میں سے کوئی اپنے حصے کا اندازے کے حساب سے معاف کر دے یقینی بات ہے دوسروں کا حصہ تو معاف نہیں کر سکتے تو معاف ہے اپنے حصے کا جو ہے افوا شاملن جو اپنے حصے کا اب وہ افہا جو خود کو شامل ہے جو آفہ جو خود کو شامل یعنی کہ اپنے حصے کا حساب سے اس نے معاف کر دیا اور بولا میں ایک نہیں لیتا ہوں تو پھر نظر کیا ہوگا شقت علقہ پھر تو فقط تو پھر صرف کے ساس معاف ہوگا آپ اس بندے سے کے ساتھ نہیں لیں گے کیونکہ ایک بندے نے بھی معاف کر دیا نا کہ ساس معاف کر دیا ایک بندے نے بولا میں ایک ساتھ نہیں لے لوں گا تو آپ پھر جو ہے اور وہ وارثین میں سے ہے وہ معاف کر سکتے تھے اور اس نے معاف کر دیا اس کے افوش شامل ہیں تو پھر اس بندے سے ساتھ آپ ساخت ہوگا کے ساتھ نہیں لیں گے تو شقاط علق و فقت تو صرف کے ساتھ جو ہے فاخر ہوگا پھل اور اس شاخ جس نے معاف کیا ہے اس کے لیے حصہ مو اس کا ایسا میں دیت دیتی دیت میں سے اس کو دیت ملے گا تو یہ نہیں کہ تم نے معاف کیا لیا دیت بھی معاف ہو چونکہ اس نے قصاص معاف کیا تھا معاف کرنے سے اس کی دیت معاف نہیں ہوتی لیکن اس کے قصاص معاف کرنے کے فائدہ یہ ہوتی ہے اس نے قصاص معاف کیا تو باقی والا سب معاف نہ بھی کریں تو اٹومیٹکلی جو ہے اب اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا لیکن دیت ملیں گے ان سب کو توف ل تو, تو استعمال کرنے والے کے لیے بھی اصہم اپنے حصہ دیت میں سے ہاں جی اور یو جو اب دیت کے حوالے سے قصاص کو دیت میں آیا تو جائز صلاح کرنا ہے آپس میں الشین کسی ایسی چیز پر صلاح کرنا جائز ہے جو دون دیت وہ دیت کے مردا سے کم پر بھی صلاح کرنے سے معطول کے ورثہ اور قاتل میں اوفو کہاں یا جو ہے دیت کے جو معین دیت شہر میں جیسے سو اونٹ ہیں اس سے زیادہ پر بھی جو ہے صلاح کر سکتے ہیں وہ بولے بھائی ہم کسا لیں گے تو انہوں نے کہا یار آپ حصہ نہیں لے لو ہم آپ کو سو ہوں گی جگہ پر ایک سو دس دیں گے ایک سو بیس دیں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ایک سو دس بیس دیں گے تو ہم راضی ہیں تو اس طرح بھی لے سکتے ہیں تو صلاح کے مانچل تو معین تو دس ہے سو ہے لیکن وہ لوگ بھائی سو تو سو تو سو پر تو ہم صلاح نہیں کریں گے ہم کسا لیں گے لیکن اگر آپ ایک سو دے دیں گے تو ہم کساس معاف کریں گے دیا دیں گے بولیں تو وہ لے سکتے ہیں اسباب صلاح جو ہے وہ چونکہ وہ اوقے کا حق رکھتے تھے تو اس لہذا جو ہے اسباب وہ صلہ کریں اور زیادہ یا کم پہ سو سے کم پر بھی سو سے زیادہ پر بھی صلاح ہو سکتی ہے. یعنی وہی جو ہے یہ نہیں ہے وہی وہی اور شانن جو سو اونٹ بس وہی اسی پہ صلاح کریں تو کریں نہ کریں تو نہ کریں ایسا نہیں ہے چونکہ اصل حق تو اس وقت قتل کا ہے اب وہ اس کے ساتھ نیکی کریں لہٰذا شرن نے جو محد معین کیا ہے اس پر بھی راضی ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے اس سے زیادہ مانگیں یا کم پر راضی ہو جائیں تو بھی اس کے لیے حق گنجائش ہے اور مجھے ولا و قتل جماعت اگر قتل کریں کسی ساتھ ایک گروہ نے اگر قتل کریں جماعت, جماعت جماعت نے ایک گروہ نے کم تین یا تین سے زیادہ لوگوں نے مسلمن کسی ایک مسلمان کو تو پھر اس کے ورثہ کو کیا کہوں خالی لواری سے تو اس کے ورثہ کے لیے حق رکھتے ہیں یا ہم ان صاحب کو قتل کریں ان اگر چاہیں تو وہی شاہ چاہیں تو آخر دیتاً وحدتاً صرف ایک دیا لیں گے مین ان سے البتہ ادھر جو ہے نا ہمارے فقے میں آگے جو ہے اگر وہ ان سب کو قتل کریں تو پھر چاہے ایک بندے کے ساتھ میں دس بندے میں دس آدمی مل کر قتل کیا تو دس کا دس کو قتل کریں گے جب انہوں نے ایک بندے کو قتل کیا تو ایک نفس کے بدلے میں دس نفس کیسے قتل ہو جاتی ہے تو یہ ایک شرح پر محلہ ہے اس محلی میں ہمارے فقے میں خاص توجہ جی ہے لیکن شاہ حقیم میں کہا ہے چونکہ انہوں نے عمدن قتل کیا لہذا وہ ورثہ قصہ لینے چاہیں تو لے سکتے ہیں لیکن ورثہ کو جو ہے چونکہ انہوں نے ایک بندے کا ایک بندے کے ایک بندے کے بدلے میں ان کا ایک بندہ تو برابر ہو گیا ٹھیک ہے تو باقی نو بندوں کا ان کو دیت واپس کرنا پڑے گا مثلا اور اگر تین بندے نے ایک بندے کو قتل کیا ہے تو وہ ان ان تینوں کا خصہ لے سکتے ہیں تو ایک کے بدلے میں ایک تو ہو گیا باقی دو کا انہیں دیت واپس کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے انہوں نے ایک بندے کو قتل کیا آپ تین بندے کو قتل کر کریں لہٰذا تو قتل کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے مل کر اس کو قتل کیا قصاص کا حق تو ہے لیکن ایک بندہ ایک کے بدلے میں ہو جائے گا باقی دو کا دیت دینے پڑے گا یہ جو دو کی دعت پھر وہ تین میں تاثیم کریں گے ہن جی اس طرح جو ہے یہ ان شاف حکم یہ حکم ہے ہمارے اس میں یہ اس وقت کوئی تبصرہ نہیں ہوا شاخر نے بارہ بذائ دینے میں انصاف کا تقاضا تو یہی لگتا ہے کہ اگر سب کو قتل کرنے سے کیونکہ انہوں نے ایک نفس کو قدل کیا آپ دس قتل نفس کو قدل کریں ایک کے بدلے میں تو لہٰذا ایسے مقام پر دیت ہی زیادہ مناسب ہے قتل کرنے کے بدلے میں وہ آسان تر کا بھی ہے زیادہ مناسب ہے باقی جو دوسری صورت میں اگر قدل کریں تو آیا باقی نو کا دیت, دیت دینا ضروری ہے یا تین نے مل کے قتل کیا باقی دو کا دیت, دیت دینا ضروری ہے نہیں ہمارے فکمی حاوی سے خاموش ہے لیکن جو ہے دوسرے فقوں میں حسن شاہ فقمۂ علیہ علیہ السلام کے حدیث سے انہوں نے تین بندوں نے مل کر قتل کیا آپ تینوں کو خاصاسن قتل کر سکتے ہیں لیکن دو کا آپ کو دیت واپس کرنا پڑے کیونکہ ایک کے بدلے میں ایک تو بار بار آ گیا باقی دو اپنی اضافی قتل کیا اس کی دیت ان کو واپس کریں ہاں جی قتل کر سکتے ہیں دیت واپس کریں لیکن اگر دیت دینے کے سمے ان تینوں سے ایک ہی دیت لے لیں گے کیونکہ انہوں نے ایک نفس کو قتل کیا ہے تو یہ مسئلہ تھوڑا سا قابل دیکھا تھا اس میں چونکہ وہ واضح نہیں ہوا ہے میں ہاں جی تو لیکن یہ کہ یہ واضح ہو گیا ایک دیا لیں گے ہاں جی دیت لے لیں گے تو ایک دیت لے لیں گے کسا لیں گے تو سب کو کسا لے گا تو سب کو ساتھ جب دیت ایک لے رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے قصاص میں بھی جو ہے وہی ایک کا کیساس اس کے بدلے میں ہو باقی نو چونکہ انہوں نے ظلم کر کے مارا ہے لہٰذا ان کو قصاص تو لے سکتے ہیں لیکن ان کے والد کو دیت ملے گا بذائے رہنے میں تو یہ حکم زیادہ مناسب لگتا ہے کیونکہ حقیقی میں یہ بات بیان نہیں ہوئے سلسلے میں خاموش ہے اور متن ومن قتل ہے اور اگر کوئی شاید قاتل کرے کسی مسلمان کو بھی امر غیر کسی اور کا حکم سے ظالم کا حکم لگا نے کسی کو قتل کر دیا تو حلیل امام میں تو ایسی سرم میں حاکم اسلام امام کے بلورثت اس کے وارثین کے رحق یقوماً دونوں کو قتل کریں جس نے حکم کیا اور جس نے جو ہے اپنے ہاتھ سے قتل کیا حکم کرنے والے اور قاتل دونوں کو قتل کریں فن گانر معمول و لیکن اگر جس نے جس کو حکم کیا تو کسی کو قتل کرنے کا اس پر جبر کیا ہو ہاں اس کو مقرہ ہو یعنی اس کو جبر کیا ہو مقرع ہو خائف اور اس کو خوفہ اپنے نف کے قتل کرنے کا اگر اس کو قتل نہ کریں خود کو قتل کرنے کا خوف ہے انہوں نے بول دی فلاں آدمی تم قتل کرا جاؤ نہیں تو تم کو مار دیں گے بولا اور وہ اس میں سیریس ہو کے بولا تو اسی سرم فال الع تو حکم کرنے والے پر القبد الخساس ہے پھر تو عامر پر جس نے حکم کیا فلاں کو قتل کرو اس پر قساس ہے وہ ہے اور جس کو جبر کیا گیا اور کسی کو قتل کرنے پر اس پر نصف دیا تھے اس پر عادت دیا تھے ہاں جی وہ عادت دیا دیں گے اور قاتل کو جو ہے قتل کر دیں گے so, اس کو جس نے حکم کیا کسی کے قتل کا اس کو ساتھ دیں گے آگے والا و قطع ہر کا غیر ہے اور اگر قتل کے کوئی آزاد شخص رخی کا غیر ہے, کس اور کے غلام کو رقی غلام کو تو اس سر میں کیا غلام کے کی بدل میں آزاد و قتل کریں گے نہ غلام میں آزاد قتل نہیں کریں گے تو فالے ہیں قیمت ہو تو اس آزاد آدمی کا ذمہ ہے اس غلام کی قیمت دے دینا جتنا بھی قیمت ہے جان جی جو بہتر سے بہتر قیمت اس کو دینا پڑے گا ان کے ساتھ میں اس آزاد مرد کو قتل نہیں کریں گے ہاں جی اس لیے مائی حرن اگر قتل کرے کوئی آزاد آدمی راکی کا غیر کسی اور کے غلام کو تو اس آزاد آدمی کا حکم کیا خالد تو آزاد آدمی پر واجب ہے قیمت اس غلام کی قیمت اس کے مالک کو دینا وَلَوْ و قط رجن و اگر قت کریںرد امرادن کسی عورت کو قتل کریں فال ہی دیت امرادن تو پھر اس مرد کے اوپر ایک عورت کی دیت, دیت دینا واجب ہے ایک عورت کی دیت کتنا ہے وہ یہ نصف دیت ہے وہ ایک آج آدمی کی دیت کا آدھا ہے پچاس اونٹ ہے تو سو گائے میں سے سو گائے ہیں تو عورت کی دیت نصف ہے ہاں جی مرد کی دیت کا نصف ہے وَلَوْ و الْإِمَامُ وال امام اور اگر امام قتل کریں اس عورت کی اخرس میں ایک اس مرد کو قتل کریں بلو قاتیٰ اس قاتل کو جس نے ایک خاتون کو قتل کیا اس کو امام قتل کریں اقرس میں کے کے ساس کے طور پر اور سیاستََ جان سیاست سیاست عورت کیا ہے یعنی اس کو سبق سکھانے کے لیے کیونکہ اس نے اس کو بہت زیادہ ظلم کیا تھا اس خاتون پر صرف قتل نہیں کے دور بہت سے مظالم کیے تھے اور سیاست اس کو جان سزا دینے کے لیے اس کو عبرا دلانے کے لیے لوگوں کو عبرات دلانے کے لیے ہاں جی سیاست نہیں وہ سزا کے طور پر اس کو سانس لے لیں اس کی جرم زیادہ خطرناک ہونے کی ہو وجہ سے تو زیادہ امام کو جائز ہے بلائی جو, جو لیکن جائے تو اس قاتل کو قاتل کریں ورثۃ و ورثہ کے لیے چونکہ ہاں جی قاتل کے لیے اس ورثہ کے لیے اس قاتل کو جس نے ان اس کے ایک خاتون کو قتل کیا اس کے عوش میں جو ہے میں نہیں قتل سکتے حاکم قتل کر سکتے امام قتل کر سکتے ہیں ورثہ کے لیے اجازت نہیں بولا جید اس کو قتل کرنا اس قاتل کو الورثت و ورثین جس نے ان کے ایک خاتون کو قتل کیا ہے قتل اور اگر انہوں نے اس خاتون کو قتل کر لیا ہاں اگر جو ہے خاتون قتل کل سب نے مل والل اور اگر انہوں نے اس مرد کو قتل کر لیا جس نے ایک خاندان کی خاتون کو قتل کیا تھا اللہ وجب عالم تو واجف ہے ان مردوں پر ہاں جی ان لوگوں پر رد و نصف دیتی ہے اس آدمی کی کل دیات کا آدھا واپس کرنے کا کیونکہ خاتون کے کی اس کے دیات کا آدھا ہے لہذا جو ہے خاتون کو انہوں نے جو خاتون کو قتل کیا تو انہوں نے اس مرد کو قتل کیا والن خود تو اس میں جو ہے وہ قتل کرنے سے میں ان کو پھر آدھا دیت واپس کرنا پڑے گا یعنی آدھا دیت جو ہے اس معطول کے ورثہ کو دینا پڑے گا کیوں اس لیے کہ جو ہے یہ یہ البتہ اس میں ایک بات سمجھنے کے ہیں کہ خاتون کا اور خواتین کے جو دیت تھے مردوں کا نصب رہنے کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ ایک خاتون جو نے جو میں آپ سے پہلے بھی کہا یہ جو دیت رکھا نا یہ نہ مرد کی قیمت ہے نہ عورت کی قیمت ہے یہ قیمت نہیں ہے یہ جو ہے اس کے وارثین جو پیچھے چھوڑ کے گیا ہے ان کی جو ہے چونکہ اس مرد کی وجہ سے ان کے خاندان جو متاثر ہو گیا مالی طور پر اس اس جو خسارے کو پورا کرنے کے لیے لہٰذا مرد جب ہوتا, ہوتا ہے گھر کے سربراہ تو گھر کے معیشت بالکل تباہ ہو جاتے ہے لہٰذا اس کا دیا زیادہ رکھا اگر خاتون بہت جائے خاتون کو قتل کیا تو معیشت اتنے تباہ نہیں ہوتے ہاں جی معیشت کو کم متاثر ہوتے ہیں کیونکہ خواتین جو ہے کمانے کا پہلو ان میں کم ہے ہاں جی ان کی زیادہ تر گھر کو سنبھالنے کا پہلو ہے معیشت جو ہے خاتون کے وجہ متاثر کم ہوتی ہے ہاں جی لیکن مردوں جو وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے جو ہے مرد کو دیا زیادہ خاتون کا کم رکھا یہ نہیں خاتون اللہ کے نظر میں بے عرضیز ہو کے نہیں بھائی عزیز اللہ کے نظر میں سب ہیں وجہ صرف جو ہے وہ معیشت کو مندر حاصل میں اس بات پر کافی بحث کیا ہوا ہے ہاں اس کا جواب دیا ہے وہ یہ کہ ہاں جی جس طرح وراثت میں بھی خواتین کو ہاں جی اگر گھر میں باپ ہوتا تو اس کے ہاں ایک دو بہنیں ہیں ایک بھائی ہے تو ففٹی ففٹی کریں گے ہاں جی چار سو چار ہزار ہے تو دو ہزار بھائی کو دیں گے بہنوں کا ایک ایک ہزار یہاں بھی آدھا ملا تو یہاں پر بھی یہی کہا چونکہ جو ہے خواتین پر کسی کو پالنے کی ذمہ دار اللہ نے نہیں ڈالا مور جبکہ خواتین کو پالنے مردوں کے ذمے نے ہمیشہ رکھا ہاں جی باپ ہے تو باپ کے ذمہ شوہر ہے تو شوہر کے ذمہ اولاد ہے تو اولاد کے ذمہ ماں کو بہن کو بھائی کو پالنے کے ذمہ رکھا اس لیے ان کو ارس میں زیادہ دے دیا اللہ تعالی نے تو یہاں پر جو مرد کے مرنے سے گھر کی معیشت بری طرح تباہ ہو جاتی ہے اس لیے اس کا انداز زیادہ رکھا تاکہ وہ گھر زیادہ متاثر ہو جائے نہ ہو خاتون کی بہت ہونے سے جو ہے اس گھر کی معیشت اتنے تباہ نہیں ہوتے اس لیے ان کا آدھا رکھا ہے ہاں جی یہ بھی انصاف کی بنیاد پر یہ اسلام نے رکھا اس پہلے کفار فارق میں خواتین کے لیے کچھ بھی نہیں تھا صرف مردوں کے لیے دیا تھا خواتین کے لیے نہیں تھا لیکن اسلام نے خواتین کے لیے آدھا دیا رکھا ہے تو آج کے دس یہیں پر اتفاق کرتے ہیں